سلام ال تشکا آپ کو ہم دلیری دلاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پائے جائیں تشکا ہم نے تو اس لیے نازل کیا ہے یہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے پولا ہوا سبق یاد آ جائے اللہ کی توحید کی یاد داشت کے لیے قرآن لازی کیا ہے کیونکہ یہ اتارا گیا ہے اس ساتھ سے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو بھی پیدا کیا یعنی وہ رحمان ہے جو عرش پر متوجہ ہوا اور اسی کا ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں جو ان کے درمیان ہے وین کور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے لم و سروا اخبا وہ تو چھپی بات کو بھی اور دل کی بات کو بھی جانتا ہے اخبا اللہ اللہ اللہ وہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے بغیر معبود کوئی نہیں سب سے زیادہ بہترین نام اسی کے ہیں یہ سارا دعویٰ ہے اس دعوے پر تمام امپیال مسلام چلے ہیں دعوی کون سا تھا تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا مالک بھی وہی ہے اور جاننے والا بھی بری ہے اس لیے سلامتی اسی کی طرف سے آئے گی کسی نبی کی طرف سے نہیں بلکہ نبی تو خود اس کی سلامتی کے محتاج ہے چنچے واقعات بتائیں گے ایک واقعہ پہلے شروع ہوتا ہے ہل اتا کہ تمہارے پاس موسا علیہ السلام کی کہانی نہیں آئی جب دیکھا اس نے آگ کو تو اپنے گھر والوں کو کہنے لگا ٹھہرو تم یہاں میں محسوس کرتا ہوں آگ شایت کے لے آؤں تمہارے پاس اس سے کوئی شولہ کوئی چواں قبض ہے او اب جو النارے ہودا یا پاؤں اس آگ پہ کوئی رہنمائی کسی اور جگہ پہ اگر آگ ہوگی تو مجھے کوئی رہنما مل جائے گا الما اتاحا لو دی جام پس جب کہ اتاحا وادی پہ تو اچانک آواز آئی او موسا ربو کا میں, تیرا اپنے جوتے اتار کیونکہ تو ایسی وادی میں ہے جو بالکل پاک صاف اور ستھری ہے یہاں جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہے وہ الگ تر کا پستا میرے اور میں نے تجھے چن کیا ہے نبوت کے لیے بسب ذرا کان لگا اور میری بات سن اِننی ان اللہ، میں ہوں تیرا اللہ کوئی میرے بغیر کوئی معبود کوئی نہیں لہذا میری عبادت کرنا وہ اک مصلا تعلی ذکری اور میرے مسئلہ کی خاطر نماز کو قائم رکھنا تاکہ میری یاد قائم رہے میری توحید کا سبق تمہارے دل کے اندر محفوظ رہ جائے ان سات آتی بات سن کہ ہم ضرور آنے والی ہے اکاتو فی قریب ہے کہ میں اس کو چھپا کے رکھوں کیوں لے تجزا فلو چھپا کے رکھنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ کمایا اس نے ظاہر کروں تو پھر امتحان نہیں ہوگا فلا یا سدا کا سون میرے پیگمبر فلا یا سب کا برے کی صحبت جو ہے تجھے روک نہ دے انہا اس نماز سے اس قیامت کے ایمان سے دونوں انہا ملہ یو مینو بے وہ برا آدمی جو اس قیامت کو یا نماز کو نہیں مانتا وقت تباہ ہو اپنی خواہش کے پیچھے چل پرتا ہے خطردہ اور پھر ہلاک ہو جائے گا وہ دل کبھی زمین کجا بوسا اچھا تم یہ بتاؤ موسا تیرے ہاتھ دہنے میں کیا ہے انہوں نے کہا یہ میرا سوٹا شریف ہے میں اجاس نہ لا کے سہارا دے کر کھڑا ہوتا ہوں سوٹے پہ جب تھک جاؤ وہ اہوش بے ہا اللہ اور جھاڑ لیتا ہوں اس سوٹے کے ذریعے اللہ نمی اپنی بکریوں پہ اور میرے لیے اس سوٹے میں اور بھی فائدے کافی ہے کو موزی شوزی آ جائے تو اس کا سر بھی ٹھاپ لیتا ہوں کالا الکا یا موسا اللہ نے فرمایا پھینک دے سوٹے کو اے موسی الکا اس نے اچانک وہ ایک سانپڑی بن گئی تھن سی بن گئی آئی سوٹا کے بعد حیتن ایک سانپ قسم کا بن گیا دوڑنے لگ گیا موس علیہ السلام بھی ڈر کے مارے دوڑنے لگ گئے اللہ نے آواز دی خود ولا و تکپ ڈر نہیں اور اس کو پکڑ لے یا اللہ یہ تو سانپ ہے اللہ فرماتے ہیں سنو ہی دوہا سیرت میں پھر اسی طرح سوٹے کا سوٹا بنا دوں گا کام ہاتھ لگانا ہے تیرا ہاتھ ہوگا ایک نشانی وز و مریادہ کا اپنے اپنے ہاتھ کو بھیچ لے علا جنا ہے کا اپنے پاسے کی طرف پھر جب نکالے گا تخرج کے نکلے گا من غیر سو کسی بیماری کے علاوہ ٹھیک ٹھاک بدن کے باوجود چمکے گا یہ آیتن اکڑا یہ دوسرا موجہ ہو گیا لنوری یا کم آیا نل کوبڑا کام آیا نل کا من یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ علم استدلالی کی بجائے تمہیں علم مشاہدہ آ جائے لے نوریا کا تاکہ مشاہدہ کرائیں ہم تجھ کو بڑی بڑی آیات کے ساتھ اچھا اب جا تو علا فرعنا فرعون فراؤن کے پاس انتخاب وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے اور حضرت موسیٰ نے کہا رب شرالی صدری اللہ پھر ایسے کافر کے پاس مجھے بھیج رہا ہے تو میرا سینہ کھول دے وہ یسری اور میرا معاملہ آسان کر دے اور وح مل ملسانی قوت گویائی میری وہ تیز کر دے وحل العقدت مل سانی پہلے میں ٹہر ٹھہر کے بولتا ہوں پھر میری اقدا کشائی کر دے زبان میری یوں چلے تر تر تر تر کر کے چلے کہ وہ میری ایمان جو ہے حیران ہو جائے میری بات سن کے یف کہو میری بات سمجھ ہی سکے اتنی تیزی نہ کر کہ وہ سمجھ بے وقوف کو سمجھ بھی کوئی نہ آئے نہ یف کہو میری بات سمجھ سکے وجہ علی وزیر میرا ایک وزیر بھی بنا وہ بھی میرا اپنا گھر کا وزیر ہو یعنی ہارون میرا بھائی اسیری میری طاقت اس کے ذریعے بڑھا دے وہ اشرک ہو کی امری میرے معاملہ رسالت میں اس کو شریک بھی کر دے کہ کثیرا تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں یعنی نماز تیری یاد کے لیے تازہ رکھیں آ, اور رکھے کا کثیرہ و نزپورہ کا کثیرہ تجھے یاد بھی زیادہ کریں تیری تسمی بھی زیادہ کریں یعنی ان کے دربار میں جب جائیں تو تیری توحید کی جھلار بڑی تیری کے ساتھ کریں ان کا کن تب نا تو ہماری حالت جانتا تو ہے سارا کچھ دیکھ رہا ہے اللہ نے فرمایا لو جناب تمہاری دعا قبول ہو گئے جو کچھ تم نے مانگا ہے میں نے تیرا مانگا دے دیا ہے مر رہا تھا اور یہ کوئی پہلی بار مرتبہ نہیں میں یہ احسان تجھ پر دوسری مرتبہ کر چکا ہوں پہلے بھی تیری دعا قبول کرتا رہا ہوں اب بھی تیری دعا قبول ہے ماں یوا وہ بات جس کا حکم اس کی طرف بھیجا تھا کہ موسا کی ماں ایک دفی یہ فیصلہ یہ کبھی تدور میں جا پھینکتی ہے اپنے بچے کو کبھی پڑا کبھی پیٹیوں میں تکلیف ہوگی اور اس سندوک کو دریا میں ڈال دے پھل یو کے ہل یمو بسا ہل پھر کنارے دریا کے کنارے پہ وہ دریا اس کو پھینک دے گا یا خود ادو مل پکڑ لے گا سندو کو میرا دشمن بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی القیت والے کا محبت اور ڈال دی تھی, تھی میں نے تجھ پر اے بھوسا اتنی محبت کہ وہ خود چومتا چاٹتا تھا فرون اور میری الگرانی نے اللہ پاک نے تیرے ساتھ وہ ایک تمشی وقتوں کا جس وقت چلتی آئی تھی تیری بھین اور کہنے لگی بہن فتقول کے گھر والوں کو کہنے لگی کیا میں تمہیں خبردار کروں اوپر اس کے جو عورت اس کی دودھ پلانے والی گایا بن جائے فرجا کا اس طریقے کے ساتھ میں نے تجھے واپس کیا تیری ماں کی طرف تاکہ اس کی آڈی ہو جائے اور نہ ایک تو یہ دیکھ, تجھے میں مہربانی کی تھی سلامتی کی تھی دوسری سلامتی دیکھ وہ قتل تل افسل فرونیوں کا ایک بندہ تم نے ایک ہی مکے سے ختم کر دیا تھا بنجمے پھر ہم نے اس غم سے بھی تجھے نجات دی وہت نہ اور تمہیں ازمایا اچھے طریقے سے بکریاں شکریہ چراتے رہے اور مصر سے بھاگ کے مدین کی طرف گئے پسند <تصفح> مدیانہ پھر چند سال تو ٹھہرا رہا مدین والوں کے علاقے میں مجیتا. اس کے بعد تو آ گیا ہے اللہ کا کریں یا موسا اب تو بڑی شان, بڑی شان شان شوکت کے ساتھ تو آ گیا ہے موسا وسطنا تو کل نفسی اب میں نے تجھے اپنا بنا لیا ہے اس ہب انتباہ چلا تا تو چلا جا اور اپنے بھائی کو بھی لے جا میری یہ نشانیاں دو لے جاؤ وہ لاتا نے یا پھر ذکری مگر جہاں جب ضرورت پڑے کہ نشانیاں دکھانی ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ سوٹا نہ پھینک دینا لا تن یا پھر ذکری مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کرنا پہلے مجھے پکار لینا تب کام بنے گا اس ہفا جاؤ جاؤ فرون کی طرف وہی تاری بن چکا ہے فکول لہو اس کو کہنا ایسی بات کہنا ورنہ بےمان خرنلیہ ہو جائے گا نرم روی کے ساتھ بات کرنا کیوں کہ اکڑا ہوا ہے اس کے دماغ کے اندر حرام چڑھا ہوا ہے اس امید پر نرم کلام کرنا کہ وہ نصیت حاصل کر جائے او یکش آئے یا وہ ڈر جائے ڈرے یا نہ ڈرے تم اس نیت سے اس کے ساتھ نرم روی کرو گے کہ شاید وہ سمجھ جائے کالا رب کہنے لگے اے رب ہمارے ہم تو ڈرتے ہیں دونوں بھائی یفر و تعلق کی وہ ہماری بات سننے سے پہلے ہی لے نہ ہو جائے ہم پہ ظلم نہ کرے او اوتھا یا کلام سننے کے بعد سرکشی کرے اللہ نے فرمایا لا او میاں ڈرو نہیں اننی کو ماں تم دو بھائی ہو تو تیسرا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں و اسماوہ سنوں گا بھی صحیح اس کی بات کو اور دیکھوں گا بھی صحیح اس کے تیور بدلنے لگے تو اس کو ستیہ ناش اس کا کر دوں گا فاتح ہو پس آؤ اس کے پاس اور اس کو پہلے یہ کہنا اِنَّا رسولہ رب کا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو مہربانی کر سلمان بنے اسرائیل میری قوم جو ہے بنے اسرائیل اس کو میرے ساتھ آنے دے میں مصر سے ان کو نکال کے لے جانا چاہتا ہوں ولا تو عب اور نہ ان کو ستار نہیں کد جستا بے آیت عمر رب کا میں آ چکا ہوں تیرے پاس سے بے آیت عمر رب کا اللہ کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں اور سلام علامت اور سلامتی اس پر ہوگی جو سیدھی راہ پہ چلے گا انا قد اویا علئی نام اللہ تاکیق ہماری طرف اللہ نے وہی کی ہے کہ عذاب اس پر ہوگا جو دعوی جھٹلائے بھی صحیح اور پرواہ بھی نہ کرے کہ رب کو آیا موسم وہ کہنے لگا اچھا پہلے بتائیے تو جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تیرا رب کون ہے کالا رب میرا رب تو وہی ہے جس نے ہر چیز کو سورت دی ہے خلقا سورت دی ہے پھر سیرت کی سیدھی رب بتلا دی ہے سورت دینے والا بھی ہو سیرت دینے والا بھی ہو کالا فما بال ان کو وہ کہنے لگا کہ یہ بات بتاؤ کہ ما بال ان کو یہی بات جو تو کہہ رہا ہے پہلے لوگوں کا یہی مذہب تھا ماں بار فرون یہ پہلے لوگ جو سارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں تو وہ یہ گزر چکے ہیں ان کا یہی مذہب تھا اب امو علیہ السلام نے کہا میں مرے ہوئے لوگوں کی عزت میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا علم اندر بھی ان کا علم میرے اللہ کے پاس ہے ہی کتاب اللہ کے پاس لکھت والی کتاب موجود ہے لا جزیل ربی وال میرا رب نہ لفظ سکھاتا ہے اور نہ بھولتا ہے میں گزرے ہوئے لوگوں کی عزت میں ہاتھ نہیں ڈالتا وہ اچھے تھے یا برے تھے اللہ ہی جانے تو اپنی بات کر کہ تو انسانیت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے اللہی جا مدن میرا اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچونا بنایا اور چلا دیا تمہارے لیے وہاں راستے بنا دیے انائے اور اتارا آسمان سے پانی پس نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے جوڑے جوڑے انگوریوں کے شتا مختلف کلب بھر آؤ پھر میں نے کہا کھاؤ اور چراؤ اپنے ڈگروں کو بڑی عقل والوں کے لیے منہا اور دنیا کی ٹھاٹ میں مر نہ جانا خیال کرنا اسی زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے وفی ہا اسی میں لوٹائیں گے ہم تم کو اور اسی کے اندر دوبارہ تم سے تمہیں نکال لیں گے لکت را ارے نا ہم نے دکھا دی پوری کی پوری اپنی آیات ساری کی ساری جتنی تھی اس کو نتیجہ یہ نکلا اس نے جٹلا دیا ہر بات کو وہ آبا اور انکار کر دیا کالا اجے تنا تو جنا اس وقت یہ پکنے لگا اے موسا کیا میرے پاس تو اس لیے آیا ہے روب جما کے نشانیاں دکھا کے تاکہ ہم کو ہمارے علاقے سے کا اس جادو کی طاقت سے بے صحر مسلح ہم بھی ضرور لائیں گے تیرے مقابلے میں جادو تیرے جیسا بین کا مور دن اپنے اور ہمارے درمیان وہ تاریخ مقرر کر جس تاریخ کو ہم بھی آ جائیں تو بھی میدان میں اور مناظرہ ہو جائے لا نخرف ہو نہ تو خلاف کرے اس وعدے کے نہ ہم خلاف کریں مکان سوا برابر کا سفر رکھو جس جس جگہ پہ دونوں فریق آسانی کے ساتھ پہنچ جائے کالا مؤد حضرت موسا نے فرمایا تمہارا میرا وہ تاریخ کا وعدہ جو ہے وہ یوم الزینہ جس دن تم اپنا جشن مناتے ہو نہ ہو اسی دن میرا خیال ہے کہ ہم کٹھے ہو جائیں اور پھر اللہ تمہارا دھواں نکال دے وہی یو شرنا سزا اور کر کے سارے لوگ کٹھے ہو جائیں فتح ولہ پھر آن بس ہٹانا منہ پھیرا پھر نے جمع قید ساری قید کو اس نے جمع کیا بڑی آن بان کے ساتھ آیا میدان مناظرے میں کال لحم موسا ویل موسا علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ میں تبلیغ ان کو پھر کر لوں میدان مناظرے میں آئے تو پھر خطاب کیا موسا علیہ السلام نے کا رہے لا رہے اللہ پر جھوٹ کیوں بولتے ہو اللہ کریم تمہارا ستیا ناس <تصفح> کر دے گا بےآزاد بڑے عذاب کے ساتھ وقت خواب من بہت ہی سارے وہ آدمی جس نے اللہ سے جھوٹ باندھ دیا پت نہ رہو امرہم آپس میں چھپتے چپ کے رومی جو ہے نا جھگڑنے لگے جھگڑنے لگے فتح اپنے معاملے میں جھگڑنے لگے بہن ہوں کا آپس میں نجوہ اور چھپی چھپی باتیں سرگوشیاں کرنے لگے وہ بات یہ کہتے تھے کہ یار اتنے دڑلے سے یہ آدمی جو بات کر رہا ہے یہ معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی بات ضرور ہے اخا چلو آ ہم اب رگڑے میں کرتے تو ہیں مناظر سے مگر اتنے دھرلے سے جو بات کر رہا ہے رہ خطرہ ہے یہ کہیں تمام کو مل یا بیٹا کر دے کالو ان سارے کے سارے میدان میں انہوں نے موس علیہ السلام کی تقریر کے بعد فتو تیار کیا وہ فتویٰ یہ تھا کہ او لوگو سن لو انہا یہ بڑے جادوگر ہیں بھائی ارادہ ان کا کہ وہ نکال دیں تم کو تمہارے علاقے سے اپنے جادو کی وجہ سے وہ یزبا پہ تحقیقت کو مل مسلا تمہارا مثالی مذہب جو ہے اس کو تباہ کرتے وہ یزبا لے جائیں بے ترقی کامہارے مذہب مثالی کو گھروں کی دین تمہارا یہ ختم کرنے والے ہیں اس لیے لوگوں کیونکہ متصل ہو گئے تھے نا علیہ السلام کی تبلیغ سے اس لیے اپنے بندوں کو وہ پختہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑے جادوگر ہیں اگر کامیابی ہو جائے تو تم اپنا دین نہ چھوڑنا کرو افاظ میں وہ کہتا لہذا لوگوں اج میں وہ کہہ سکو اپنی ساری تدبیریں جو ہے کٹھی کر لو سما تو مقابلے میں ہو جاؤ خبردار یہ تمہارے جیت نہ جائیں وقت افلاحی آج کے دن وہ کامیاب ہو گیا جس کا جادو خالی باغ گیا کہاں یا موسا اے موسا یا تو تو پھینک دے اپنی لاٹھی اور یا ہم پھینکتے ہیں پہلے کہا تم جتنا زور لگانا ہے لگا لو بل ال پھینک لو اور جب انہوں نے پھینکا بس اچانک ان کی رسیاں ان کی لاٹیاں دوڑنے لگی تو فوراً خیال میں آ گیا علیہ السلام کے کہ میں سے رو ان کی فراٹ کی وجہ سے وہ دوڑ رہی ہیں حقیقت کوئی نہیں ہے فی نفس ہی ہی فتح موسا پھر کسی قدر اپنے دل میں تھوڑا سا ڈر محسوس کیا کہ یہ تو سارے کے سارے پٹی بات کافر آخرے ہوئے ہیں یہ تو نعرے مار دیں گے لو جی ہمارے بزرگ کامیاب ہو گئے اللہ فرماتے ہیں نہ لا تخت ڈر نہیں ان کا انتل اعلی تیرہ نمبر جو ہے سب سے الا ہوگا وہ ال کے ماں یع یمین کا بولا تیرے دائیں ہاتھ میں جو سوتا ہے پھینک تو صحیح سنو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان نما سنؤ ان کا کیا کرایا ہے نا یہ تو ہے یہ کہ جادوگر والا مکر ہے ولا اب کے مقابلے میں جب جادوگر آ جائے بس حیثیت سے بھی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا فا ان کے یہ سہارا تو سچت ڈال دیا گیا پھر لگے کال آمن تم لہو وہ سور بیٹھا تھا اسے کہا ہاں میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان لے مان لیا ہاں اب پتہ چلا ہے کہ جب تم جھگڑا اسم کا سرگوشی کر رہے تھے نا تم ان کے ساتھ بہر یہ نورا کشتی لڑ رہے تھے اِنَّهُ یہ تمہارا بڑا ہے یہ اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے تم استاد شگرد بن کے مقابلہ کر رہے تھے تمہاری ایسی تیسی فلاح وا دیا کو تمہارے ہاتھ کاٹ لوگا تمہارے پاؤں خلاف مختلف قسم کے کاٹوں گا نقلے پھر تمہیں کی تنوں پہ اور شاخوں پہ سولی لٹکاؤں گا والا تالا پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون ہم میں سے زیادہ عذاب دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے اور جادوگر کہنے لگے اور بات سنو بیوقوف لنو سے رکھا ما جانا انا ملن بھائی ہم کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے اور تجھے تو خاص کر ترجیح دیتے ہی نہیں ہے تیری عزت کو ہم لتھاڑ کے رکھ دیں گے کیوں اللہ ماں جا انا ملل ہمارے پاس تو کل دلیل آ گئی ہیں ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب ہم نے سارا سانپ کے سارا کا سارا میدان سانپوں سے بھر دیا تھا تو علیہ السلام کے ماتھے پہ پسینہ آ تھا یہ حق ہے اس بات کا اگر وہ جادوگر ہوتا تو گھبراتا نہ گھبرا جانا اس کا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اقتدار کی ڈور کسی اور ہاتھ میں تھی اس کا انتظار کر رہا تھا یہ کل کلی دلیلیں ہمارے پاس آ گئی ہیں بل خطرانہ اور قسم ہے اس کی جس نے ہمیں چیل کر بنایا فخر ماں انتقال جو کچھ کرنا ہے تو کر لے ان تکری ہاتھ لیا تنیا جس گولو میں نے دینا ہے تو دے لے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان تک تو, تو یہی اسی دنیا میں معمولی قسم کا اپنا فیصلہ کر رہا ہے نا انا ہم تو بڑے اونچے گھر سے تعلق لگا چکے ہیں پاگل ان ربینا ہم تو مان لے اپنے رب کے ساتھ لے جا پھر خطا تاکہ وہ ہمارے پہلے گناہ معاف کر دے ہم اور وہ گناہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ جادو کرو یہ گناہ بھی اللہ معاف کر دے و خیرم اب کا اللہ ہی بہترین اچھا ہے سب کائنات سے وہ کا اور باقی رکھنے والا ہے ان نہ ہو میں یہ ان لہو میاں جوش سارے میرے مضور ہماری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر کس حال میں اللہ کے پاس آئے کہ اس دن کہے کہ میں مجرم ہوں مجرم ہوں نہ لہ جہنم اس دن چاہے جرم کا اقرار بھی کرے گا جائے گا جہنم نے جرم کا اقرار کرنے کی جگہ دنیا ہے یہاں اللہ کے سامنے اقرار کرے کہ میں مجرم ہوں تو اللہ معاف کر دے گا اور پھر اس دن تو جرم کا اقرار کر کے لا یم تو ولا یار نہ اس کو موت کا مزہ نہ زندگی کا میں یا مومن جو اس دن آیا نہ اللہ کے دربار میں ایک دعویٰ کرتا کرتا کہ میں مومن ہوں مومن ہوں تاکہ ایک عمل بھی کیے ہوں گے اس نے اچھے فولا کلحمدر جاتا وہ بڑے پونچے اور بلند درجے والا ہوگا باغات ہوں گے ہمیشہ بھی کے اس کے نیچے نہریں ہوں گی ہمیشہ رہے گا ذالک جزا منتظک کا اور یہ بدلہ ہے اس بندے کا جو اندر باہر سے پاک ہو گیا والا خدا کی قسم ہم نے وہی کیا السلام کی طرف کہ اب یہ اپنے مرضی سے نہیں چھوڑتا تو نے بنی اسرائیل مانگے تھے یہ بے ایمان بالکل کٹیا ہے ٹھیک ہے اب نسالے ان کو پگا لے اپنے سب کو میرے بند بنی اسرائیل کو اور لے چل دریا کی طرف حل تری کن فل پہ ریا بسا پھر ماں تی رستہ بنا لے سمندر کے اندر خوش کو ہو جائے گا لا تخاف درکن غرق ہونے کا خیال بھی نہ کرنا ولا تک شا ڈرنا بھی نہ اتبا ہوں فرآون جب وہ لے کے چلے تو فرآون کے پیچھے لگ گیا اپنا لشکر لے کے فاغ شیم ناری جمع کلام یہ ہے کہ دریا نے ان کو ڈھانپ لیا کو جتنا قدر ڈھانپا فر ہائے ہائے گمراہ کر گیا فرعون اپنی قوم کو بھی وما خود بھی ہدایت پہ نہ رہا تو بنی اسرائیلی ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے اور وعدہ لیا تم سے دور پہاڑ کے دائیں طرف نزلنا الحمر منہ پھر تمہارے اوپر ہم نے پکے پکائے من سلوا بٹیرے بھی نازر کیے اور ہم نے کہا کہ کھاؤ کھاؤ پاک ستھری وہ چیزیں جو ہم نے رسک دیا ہے تمہیں وہ لا تک روی ہے میری ستھری میں غیر اللہ کی نیاد یا کوئی بدت وغیرہ نہ کرنا سرکشی نہ کرنا ہل میری ماں تم پہ ٹوٹ پڑے گی وہ میں یہاں اور جس پہ میرا غضب اتر جائے فقط ہوا وہ تو بالکل ہوا ہو جاتا ہے نظر ہی کہیں نہیں آتا و نیلف اور میں البتہ بالکل معاف کرنے والا ہوں جس بندے کو توبہ نصیب ہو جائے وہ آمنا ایمان لے آئے عمل اچھے کرے سمر ت پھر وہ ہدایت کی پٹری پہ چل پڑے وہاں موسا ہاں ہاں موسا, تو اپنی برادری کے لوگوں سے پہلے کیوں جلدی کر کے آ گیا یہاں طور پر ماں آ جم اولا اللہ کا. کہنے لگا اللہ وہ میری قوم بھی پیچھے آ رہی ہے میرے قدموں پہ وہ لے کر دلے میں جلدی جلدی اس لیے آ گیا تاکہ تر راضی ہو جائے کہ کالا فہ خطہ اچھا تو جلدی آ ہے ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے پھسا دیا ہے تیری قوم کو تیرے بعد اور ان کو جتنا ہے نا تیس چالیس راتی کے وعدے کے لیے تو آیا ہے اصل سامری اس سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے تیرے پیچھے فہد یا بوسا علاقوں میں ہی رضبان آسفا پھر لوٹا بوسل احترام اپنی برادری کی طرف اب ناراضگی کی حالت میں افسوس کرتا ہوا تو کہنے لگا علم کو مربو کو اور نہ مردو کیا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا وعدہ اچھا آپ کو مل دو تیس چالیس رات کے درمیان کو لمبا زمانہ گزر گیا تم پر یا تم ویسے ہی ارادہ ہے تمہارا کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہو غذب تم, تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا کالو کا, کا نہ اپنے اختیار سے ہم نے نہیں کیا وا کلنا ہم ملنا مگر بات یہ ہے کہ ہم ساری قوم کے جو زینت کے تھے نا زیورات وغیرہ وہ اٹھا لے گئے تھے آیت ساتھ ساتھ ہم ملنا اٹھائے گئے تھے ہم بوجھ قوم کی زینت کے زیورات کے سارے ہمارے پاس تھے سامری نے ہمیں کہا تو ہم نے سارے آگ میں ڈال کے تپائے قال ذلك الک الصامری اس طرح پھر ڈال لیا صامری نے ایک مچھلی کی شکل بن گئی اس میں شراب تھے جب وہ خوالت تھی تو اسے با با کی आवाज आती थी اس کتے نے ہمیں کہا کہ لے دیکھ لو اس سے آواز نکلتی ہے تمہارا الہ ہے موسی علیہ السلام تو غلطی کر گیا وہاں طور پہ گیا ہے فاخرج لهم جِذلن ایک بچرے کی شکل کا بہن نکال کے کھڑا کیا کی کی حکم کی کہنے لگے یہ تمہارا کہ یہ تمہارا الہ ہے اور مو علیہ السلام کا بھی الہ ہے مو علیہ السلام بھول گیا رونا انہوں نے نہیں دیکھا بے وقوفوں نے کہ وہ ان کی بات کا جواب بھی کو نہیں دیتا ولاقان اور نفا بھی نہیں دے سکتا میں قابل پہلے موس علیہ السلام کی غائب غربت میں ہارون نے ان کو کہا تھا انما فتن تم اور تمہیں فتنے میں ڈال رہا یہ سامر ہوش کرو ربرحمان تمہارا رب تو میرے پیچھے چلو اور میرا کہنا مانو. انہوں نے کہا آ کے ہم ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے آ کے فینا. ایک کاف بیٹھتے گوشا نشینی اختیار کرتے گن من پہ کرتے رہیں گے حتی واپس لوٹ اٹھائے ہمارے طرف موس علیہ السلام کال یا ہارون جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو پوچھا ہو ہارون ماما کا کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا جس وقت کے ان کو تو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں کس چیز نے منع کیا تھا اللہ تک بیان کہ تم نے میری اتباع نہیں کی ان کو گمراہ ہونے دیا ہے آپری کیا تو نے میرے حکم کے خلاف کیا ہے تو کہنے لگے یبنا میری ماں جایا خود بلی یتی نہ پکر تو میری چداڑی اور سر سے انی خشی تو انتقلا میں تو ڈر گیا تھا کہ میری وجہ سے ہی اگر ان میں پھوٹ پڑ جائے تو, تو آ کے کہے گا فر رکھتا پہ نہیں بنی اسرائیل تو نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور میری بات کی انتظار نہیں کی اس لیے میں تو چپ رہا کالا فما خطروں کا یا سام ہو تو اب موسیٰ علیہ السلام اس سامری کی طرف اس نے روح کلام پیش کیا جناب بات یہ ہے کہ میں قبض سر رسول جبریل کو میں نے دیکھا کہ وہ جس گھوڑے پہ سوار تھا جب اس کی وہ گھوڑے کے پاؤں جب چلتے تھے نا زمین پہ تو جب جب زمین سے اٹھتے تھے تو وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے اندر کوئی تاثیر ہے تو تا من رسول تو میں نے ایک مٹھی مٹی کی پھار لی من اسد رسول جبریل اسلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات سے بس وہی مٹی میں نے اس زورات کو بلا کے ان کے اندر پھینکی ہے وہ کزال کسبت لی نفسی یوں ہی بس میرے نفس نے ایک مشغلہ تیار کیا ہے میں نے کیا تو اچانک اس سے با کی آواز آنے لگ حضرت نے فرمایا فرق حق اور دفاع ہو جا فہم نل کفل حیات تیری ساری زندگی میں تو یہی کہے گا کہ لا مسات, لا لامساس لا لامساس مجھے ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ تمہیں ہمیشہ بخار چڑھا رہے گا اور مقرر کا کے جائے گا یعنی تیری پوری زندگی تجھے بخار رہے گا اب دیکھ جو ت نے اپنا اللہ تیار کیا ہے جس پہ تو ہمیشہ گنڈ بٹے نکال کے بیٹھتا رہا ہے لن اب جلائیں گے ہم اس کو ثُمَّ ہو پھر اس کو ہم دریا میں ڈال دیں گے نسفل درا ذرا کر کے ان نما اللہ کو پتہ چلے گا کہ تمہارا الہ وہ نہیں بلکہ وہ ذات ہے جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں ع اور جس کو تمام چیز کا کھلا علم کل کا نہ کچھ کا یہ تشریح نمبر تیسری تھی کہ یوں ہی اے میرے محمد رسول ہم بیان کرتے ہیں تجھ کے وہ خبریں جو پہلے گزر چکی ہیں وقت آتا مل دکر اور ہم نے یہ اپنی طرف سے قرآن مقدس والا ذکر تجھے دیا ہے منہار ہو جو اس سے ایاد کرے گا پس وہ اٹھا کے لے آئے گا وہ بوجھ دن قیامت کے ہمیشہ رہے گا جہنم میں بہت گندا ہے اس کے دن اس کو حمل اٹھا کے لے چلنا جس دن پھوکا جائے گا سور میں اور کٹھا کریں گے ہم مجھے میل کو اس دن نیلی آنکھوں کی شکل میں چپکے چپکے باتیں کریں گے آپس میں اور کہیں گے اللہ بسم اللہ اشرا یار ہم تو بڑا تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں سوائے دس دن کے نہ یقو لو نہ ہم ہی جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کہتے تھے ام سالو اچھی روش والا آدمی ان کام کا اچھی روش والا بندہ ان میں سے وہ یہ کہتا تھا یوم تم نہیں ٹھہرے مگر ایک دن بھی ٹھہرے ہو بس ویس ویس وہ دل کے آمد کے یا اللہ پہاڑ کدھر جائیں گے اللہ جواب دیتا ہے یس الگ پوچھتے ہیں آپ سے متعلق پگاروں کے تو آپ فرما یل صحافی نصف اڑا دے گا اللہ تھا میرا رب ان کو اڑا دینا فرحد روہا کان اور چھوڑ دے گا زمین کو کا ان سب صفا کر کے چھوڑ دے گا. لا فی وا تھا اور نہیں دیکھے گا تو اس کے اندر کوئی ڈیڑھ پن والا امتا نہ کوئی اس کے اندر بلندی یا میدان یہ تبدھا اس دن پیچھے چلیں گے آواز دینے والوں کے یعنی اللہ کی آواز کے پیچھے چلیں گے لاہے پر نہیں ہوگا رحمان کے خوف سے فلا تسم و اللہ نہیں سنے گا اس دن صرف کس خساتی ہوگی بات کو نہیں کر سکے گا یو میں دن لا تنفو ہو اس دن را مگر وہ بندہ جس کو اللہ عزت دے اور یہ بھی کہے کہ وراد الہو قولا لا الہ الا اللہ کے مطابق بات کرنا کسی مشرک کی سفارش نہیں کرنی یعلم ما بين ایدیهم کیوں کہ اللہ کریم ہی خود جانتا ہے جو کدر کے سامنے ہو رہا ہے فما عمر اس کے پیچھے ہو رہا ہے بلا یہ علما اور اللہ کی علم کو کل ہی احاطہ کر سکتا اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول ہی نہیں سکے گا وہ اندر بجو قیوم اور جھک جائیں گے چہرے حی القیوم کے لیے وہ کدخا بن حمل ظلما اور خرابی ہوگی اس کے لیے جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا ومن جو شخص عمل کرے گا نیک اس فلاح میں فلا ظلم وہ زیادتی کا بھی کوئی خوف نہیں کرے گا ولا ہضمہ اور اس کے نیکیوں کے ہضم ہو جانے کا کٹ جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور کذ قرآن عربین یہ ہمارا کمال ہے ہم نے اتار دیا ہے قرآن کو عربی زبان میں من اور سر افلافی میں اور پھیر دیا ہے ادل بدل کر کے پھر دیا ہے اس میں سے اور اللہم ذکرہ یا کوئی قرآن مقدس ان کے لیے کوئی کے پیدا کر دے فتح اللہ کل حق پس نتیجہ یہ نکلا بلند ہے ذات اس ملک الحق کی ولا اے میرے پیغمبر پر آپ کو ہم دلیری دلاتے ہیں بلا تھا جلدی اور نہ جلدی کرو قرآن کے مسئلے میں پہلے اس کے جو پورا کر دیا جائے طرف تیرے وہی اس کی جب تک وہی مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ جلدی کر کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں وہ بلکہ یہ کہا کریں کہ اللہ تو میرا علم بڑھا دے میں ساتھ ساتھ نہیں پڑھتا کیونکہ کہ قرآن مقدس نور ہے اور نور کے ہوتے ہوئے جب پڑھا جائے تو روشنی آ جاتی ہے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے صرف یہ کہا کریں اللہ میں تیرے قرآن کے پیچھے جدرین کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھتا اس لیے صرف دعا کرتا ہوں علم میرا علم بڑھا دے بولنا خدا کی قسم ہے ہم نے وعدہ دیا تھا آدم علیہ السلام سے او بہت پہلے کی بات ہے فرنا مگر وہ بھول گیا البتہ ہم نے اس کو وعدہ کے خلاف کرنے پر پایا نہیں وہ بھول گیا تھا جان بول کر اسے نہیں کیا اور جس جسوں کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو فسجدو تمام نے سجدہ کیا اللہ ابلیس صرف ابلیس جو ہے تو وہ پکڑ کے کھڑا رہا ہم نے کہا اے آدم ان نہ عدو اللہ کا یہ تیرا دشمن ہے اور تیری عورت کا دشمن ہے فلاں یوں یہ حبیز کہیں نکال نہ دے تمہیں جنت سے فتش کا تو پھر تو بے خب بے آرام ہو جائے گا فتش کا بے وقت ہو جائے گا ان نالا تیرے لیے ضروری ہے کہ بحث میں نہ تو بھوک لگے گی تجھے ولا تارا اور نہ بدن ننگا ہوگا کلہ تصا اور تجھے پیاس بھی نہیں لگے گی ولا تذہ دھوپ بھی نہیں لگے گی بہت وسائل شیتان پھر نقصان کا ارادہ کیا طرف اس کے شیطان نے کالیا آدم آدم میں تجھے بات بتاتا ہوں الد ال شجرت الخل دے ایک ہمیشہ کا شجرت الام ایک ہمیشہ کا درخت ہے میں اس کی طرف آپ کو اطلاع دیتا ہوں اور ایسی بادشاہ کی طرف جو کبھی ختم نہ ہو فلا پتخا بیٹھے وہ دونوں اس کا جوست لہما سو آت ہوما ہو گیا ان دونوں کے لیے بدن ان کے نگیز ان کے کہ شروع ہو گئے لپیٹنے لگ گئے کے اپنے کی درخت کے سارے پتے لپیٹنے لگے کہتے ہیں انجیر کا درخت تھا بہوا بہرحال تھڑک گیا آدم علیہ السلام اپنے رب کے کہنے سے فغوا اور بالکل رستے سے ہٹ گیا اس کے بعد اللہ نے مہربانی کی اجتبا ہو رب ہو پھر اللہ نے اس کو چن دیا فتاب علیہ متوجہ ہو گیا اوپر اس کے اور سیتے راستے پہ چڑھا لیا کالا دیتا میں نے آج می فرمایا اللہ پاک نے اتر جاؤ سارے باز تمہارا باز کے لیے دشمن ہوگا پس <هُدَن> اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کی کتاب ہدا پس جو بھی پیچھے چلے گا میری ہدایت کے فلاح یا دل والا نہ وہ کبھی لفظ کھائے گا ولا یشکا اور نہ مخالفت کرے گا اور جو شخص بھی اراد کرے گا میری توحید سے لَهُ دنیا کی زندگی اس کی تنگ کر دیں گے اور عالم پرسک کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے نہ شروع ہو یومر کی اور اس کو جب اکٹھا کریں گے دل قیامت کے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے اس کو کالا رب محمد شی عام اس نے کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں تو نے اٹھایا ہے وَقَدْ تو میری تو موٹی موٹی آنکھ تھی بڑی اچھی بھلی اللہ فرمائے گا یوں ہی جناب آتی تھی تیرے پاس میری آیات جان بوجھ کے تو بھلا تھا یوم تم سا آج اس لیے ہم نے تجھ کو بھی بھلا دیا ہے یعنی اندھا کر دیا ہے وہ کدال کا نزد یوں ہی بدلہ دیتے ہیں ہم اس کو جو اصرفا اشراکا جو شرک کرے ولم یومن بے آیات ربہی اور نمان اللہ کی آیات کو وَلَا عَذَابُ الْآخَرَتِ شَدُ وَعَبُقَامُ البتہ عذاب آخرت کا بڑا سخت ہے اور نہ خدم ہونے والا ہے اَفْا لَمْ يَحَدِ اللَّهُمْ کیا ان کو ابھی ہدایت نہیں آئی کہ ہم نے کتنی بستیاں ان سے پہلے جو چل رہے تھے اپنے گھروں میں تمام کو ہلاک کر دیا ہے اِنَّ فی ذَلَكَ لَآیَا تِلِّعُ لِلْنُوحَا اَقَلْ وَنُوْفِرْ یہ تو ان میں بریان مثالیں ہیں وَلَوْ لَا قَلِمَةٌ صَبَقَ کیوں اگر نہ ہوتا کلمہ جو پہلے گزر چکا تیرے رب کی طرف سے تو اس امت کو بھی عذاب اب تک لگ چکا ہوتا لَقَانَ الْعِزَامَةُ وَعَجَلُ الْمُسَمَّنُ اور کلمہ بھی پہلے گزر چکا ہے اور مدت بھی پہلے لکھی جا چکی ہے ورنہ ان کو بھی عذاب آ جاتا اے میرے پیغمبر یہ آپ کو تشجیح لائی جا رہی ہے آپ صبر کریں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب بے, بے کا صبح شام اللہ کا حمد بیان کریں سورج سے پہلے بھی اور غروب سے پہلے بھی رات کے کناروں میں بھی سب پہ نماز پہ زور دے و اطراف نہارے اور صبح اور زہر کے وقت بھی لال کا طرز یقیناً تو رہے. بھی بھی سب دے زور دے و ترا فن اور صبح اور شور کے وقت بھی لال کا طرزہ تو رادی رہے گا بلا تبد اللہ بھی اور اٹھا کے دیکھو اپنی آنکھوں کو طرف اس کے جو ہم نے نفع دیا ہے اس کے ساتھ کئی قسم کے جوڑے دنیا کے تلحیاتی دنیا یہ رونق ہے صرف دنیا کی کافروں کو دی ہے ہم نے لِنفت ہم تاکہ آزمائش کریں ان کی اس میں ورزق و رب کا خیر و باب کا. حالانکہ ریت کو تیرے رب کا یہ بہترین بھی ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے صلاح تھی ہمارے مسلح ہے اسے ساتھ ساتھ اگر عقیدے میں پختہ ہونا ہو یہ چاہیں اگر کہ عقیدے کے اندر خرابی نہ آئے تو پھر وہ تبلیغ کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں اپنے گھر والوں کو بھی اور خود بھی ڈٹ جائے اللہ کی عبادت پر لا نسالوں کا رزقہ اللہ تمہارے رزق کے اندر کبھی نہیں آنے دے گا رز ملے گا نرزو کو تجھے رزق دیتے ہیں، تقوی. وقالو لولا وہ کہنے لگے کافر لوگ کیوں نہیں آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے آلم بھائی نہ تو کیا نہیں آئی ان کے پاس کھلم کھلی دلیل جو کچھ پہلی کتابوں میں ہے پھر سہفل اولا سہ فل تورات بھی ہے انجیل بھی ہے زبور بھی ہے اور سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں موسا علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں ان کے اندر ان کو کوئی نصیحت نہیں آئی اگر کتابوں کے آنے سے پہلے یہ قرآن پاک نہ آتا ان کی بدآتی دیکھ کر اگر ہم عذاب لے آتے تو لوگ کہتے نہ کو رسول بھیجائے ہے اللہ نے نہ کو کتاب بھیجی ہے اس لیے میں کہتا ہوں اگر ہم حلاک کرتے تھے ان مکہ والے موزیوں کو بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ ہی قرآن کے آنے سے پہلے کوئی عذاب دے کر لَقَالُوا رَبَّنَا کہتے رب مارا کیوں نہیں بھیجا تُو نے ہماری طرف رسول کو فَنَقْتَ بِعَا آیَاتِكَ مِّن قَبْلِ انَّذِلَّ وَنَقْضَا اور فَنَقْتَ بِعَا آیَاتِكَ اگر تو آیات بھیجتا تو ہم تابے کرتے تیری آیات کی پہلے اس کے کہ ہم زلیل ہوتے اور ہم فسل جاتے کل بل اچھا ہم نے اب قرآن بھیج دیا ہے ہر ایک انتظار کر رہا ہے تم بھی انتظار کرو فالما انقریب جان لو گے کون ہوتا ہے صراط مستقیم پہ چلنے والا وم نے تدا اور کون زیادہ ہے جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے اس کے باوجود ایک